ہم نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کری بہا ہے رہا ہے بلندی ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ وفلط وسلم معلام اللہ نبی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كرا ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن مَا آطَييتُمُهُ إِلَّا أَْ يَأْتينَ بِفاحِشَةِ مُبَججنَ وَاشِرهَُّ بِالْمَعروف فَإِن كَرِهْتُمُهُ فَسَ أَنْ تَكْرَهُ شيءَيْمَّ يَجَلَ اللهَّ وَيَجَعَ اللهَّهُ فِيهِ خَيرًا كَثير صَدَقَ الله لاز آج کے درس کا آغاز ہم سورت النساء کی آیت نمبر انیس سے کر رہے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا یوہدین الذین منو اے ایمان والو لا یا کم تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تریسنسا النساء ہو کہ تم جبرن عورتوں کے مالک بن جاؤ ایک حق عورتوں کا بیان کیا دوسرا حق بلا تزلو ہننا لتابو بزی ما آتی اور انہیں اس غرض سے قید نہ رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو اللہ بفا شتی مبینہ سوائے اس صورت کے کہ وہ سری بدکاری کا ارتکاب کرے آگے کچھ اور حقوق بھی ہیں یہاں تک دو حقوق عورت کے بیان کیے گئے ان میں سے پہلا حق یہ بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم جبرن عورتوں کے مالک بن جاؤ آج شاید اس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا لیکن بہرحال ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو مرنے والے کے جو وارث ہوتے تھے وہ عورت کے حقدار ہوتے تھے گویا کہ وراثت میں جنہیں جیسے انہیں جیسے انہیں وراثت میں مال و متا ملتا تھا اسی طریقے سے مرنے والے کی بیوی یا بیویاں بھی وراثت میں ملتی تھیں اور پھر مرنے والے کے جو وارث ہوتے تھے وہ جو چاہتے اس بیوہ کے ساتھ معاملہ کرتے اگر ان میں سے کسی کا دل چاہتا تو وہ خود اس بیوہ سے نکاح کر لیتا اور اگر اپنا دل نہ چاہتا تو کسی اور کے نکاح میں دے دیتے اور اس سے مہر خود وصول کر لیتے تھے گویا کہ ایک قسم کی خرید و فروخت کی صورت ہوگی نکاح تم کر لو اور جو بھی اس کا مہر وغیرہ ہے وہ ہمیں دے دو ایک صورت تو مفسرین نے یہ بیان کی ہے ایک دوسری صورت مفسرین نے جو کہ اس سے ملتی جلتی ہے وہ بیان کی ہے کہ مدینہ والوں کے اندر خاص طور پر یہ رواج تھا اور ابتدائے اسلام میں بھی یہ رہا کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو مرنے والے کا جو سوتیلا بیٹا ہوتا تھا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار وہ جلدی سے آ کر اس عورت پر اس بیوہ پر کپڑا ڈال دیتا اور کپڑا ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میری ہو گئی تو یہ عجیب و غریب قسم کا ان کے اندر روایت تھا پھر جیسے میں نے عرض کیا کبھی تو خود شادی کر لیتے کبھی دوسرے سے شادی کرتے مگر مہر خود وصول کرتے اور کبھی ایسا بھی کرتے کہ نہ خود شادی کرتے نہ کسی اور کے نکاح میں اس کو دیتے روک کے رکھتے اس کی موت کا انتظار کرتے یہاں تک کہ جب وہ مر جاتی تو اس کے سارے مالے میراث کا وہ مالک بن جاتے اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو قیس انصاری رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیش آیا ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوہ تھی کبی شاہ اللہ ربی اللہ تعالیٰ تو حضرت ابو قیس کا جو سوتیلا بیٹا تھا اس نے گویا کہ اپنی سوتیلی ماں پر قبضہ جما لیا کہ یہ تو اب میری ہو گئی بلکہ بعد روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا مگر نہ تو اس کے حقوق ادا کرتا تھا اور نہ اس کی جان چھوڑتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کیا اللہ کے کی نبی میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اکو ادیفی بیتک حتیہ یا فی کا امر اللہ حتیہ امر اللہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو یہاں تک کہ تمہارے بارے میں اللہ اپنا کوئی فیصلہ نازل فرما دے چنانچہ یہ اے کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والا تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم جبرن عورتوں کے مالک بن جاؤ میں اس مقام پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہوں گا جن میں سے بعض حقوق کے نسواں کے ناروں سے متاثر ہو جاتی ہیں ان کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو جاتی ہیں اور حقوق نسواں کے نعرے لگانے والے ایسے بھی ہیں جو صرف مثبت انداز میں عورتوں کے حقوق ہی کی بات نہیں کرتے بلکہ منفی انداز میں اسلام کو موردے الزام بھی ٹھہراتے ہیں کہ معذ اللہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کے حقوق کا سلب کرنے والا ہے اور ہم عورتوں کو حقوق دینے والے ہیں آپ سوچئے جس وقت حقوق نسماں کی کوئی آواز نہیں تھی اور کوئی این جی اوز نہیں تھی کوئی اقوام متحدہ نہیں تھی کوئی امریکہ نہیں تھا کوئی برطانیہ نہیں تھا کوئی تنظیم نہیں تھی جو عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا سکے اس وقت کسی نے اگر آواز اٹھائی ہے تو وہ قرآن ہے یا پھر صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عورت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ حقوق مل سکتے ہیں اس ظلمت کدے میں عورت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ حقوق ملیں گے کہ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں گی اور جبرن مجھ پر کسی کو قبضہ جمانے کا اختیار نہیں ہوگا اور یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن اسلام نے قرآن نے از خود عورتوں کو یہ حقوق دیے میری بہنوں اور بیٹیوں یقین جانے اصل حقوق وہی ہیں آپ کے جو آپ کو اسلام نے دیے ہیں اس لیے کبھی مغرب کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو جائیں اللہ کی قسم یہ عورت کو حقوق دینا نہیں چاہتے عورت کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں عورت کو ایک کھیل تماشا بنانا چاہتے ہیں عورت کو ایک شو پیس بنانا چاہتے ہیں عورت کو قضاء شہبت کا صرف قضاء شہبت کا ایک ذریعہ بنانا چاہتے ہیں عورت کو ایک ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں جس سے جس مرد کا دل چاہے اور جب چاہے جیسے چاہے اپنی خواہش پوری کر سکے آزادی کے نام پر عورت کو غلام بنانا چاہتے ہیں لونڈی بنانا چاہتے ہیں یہ جو دے رہے ہیں یہ آزادی نہیں ہے اللہ کی قسم آزادی نہیں ہے یہ تو غلامی ہے آزادی وہ ہے جو اسلام نے عورت کو دی ہے تو فرمائے کہ تمہاری حلال نہیں کہ تم جبرن عورتوں کے مالک بن جاؤ بلا عزلو لتاز ہابو اور انہیں اس غرض سے قید نہ رکھو کہ تم نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا کچھ حصہ وصول کر لو بات ایسے بھی تھے کہ عورت کو تنگ کرتے تھے یہاں تک کہ عورت کو جو کچھ دیا ہے مہر کے نام پر یا ہدیے کے نام پر وہ سب کچھ وصول کر لے تو اللہ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے یہ تمہاری مردانگی کے خلاف ہے یہ انسانی وقار کے خلاف ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اللہ یتی نبیفا ہی شتیم جینا سوائے اس صورت کے کہ وہ سری بد کرداری کا ارتقاب کریں تو پھر تو آپ ان سے کچھ وصول کر سکتے ہیں اپنا مہر لے سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی تمہارے لیے یہ جائز نہیں بآشرو ہنہ معروف اور ان بیوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کرو اور میرے مردوں بھائیوں یہ آپ کو ختاب ہے ہاں میرے مرد بھائیوں آپ کو ختاب ہے ان کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کرو اللہ نے کئی جگہ یہ حکم دیا آپ پہلے پڑھ چکے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ولا ہن مصر دوسرے پارے میں ولاحن نصر الدی علیہ ہند نبی ان کے بھی حقوق ہیں جیسے ان پر حقوق ہیں عورتوں پر کچھ فرائض ہیں اور عورتوں کے کچھ حقوق ہیں اور یہاں پر بھی ان کے حقوق کا اللہ باک نے بیان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی تاکید کے ساتھ بیویوں کے حقوق بیان فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی میں بھی کئی دفعہ سنا چکا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خی خیرکم خی رکم لانا خی رکم لبل قرآن تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. کیونکہ میرے آقا صرف فرماتے نہیں تھے عملی نمونہ بھی دکھاتے تھے ہاں عملی نمونہ بھی دکھاتے تھے ایسا نہیں کہ زبانی جمع خرچ اور ایسی باتیں ہو رہی ہیں بڑے اچھے اقوال اور فرمودات اور ارشادات اور ڈائیلاگ نہیں ایسا نہیں میرے آقا عملی نمونہ دکھاتے تھے چنانچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیا جائے گھریلو زندگی کا تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ گھر, گھر والوں سے ملتے مسکراتے چہرے کے ساتھ گفتگو فرماتے نرم انداز میں اور ان کو نان نانفقہ دیتے اپنی حیثیت کے مطابق جب تک تنگی تھی تو تھوڑا خرچہ دیتے جب اللہ پاک نے وہ سات عطا فرما دی تو اللہ کے نبی زیادہ خرچہ دیا کرتے تھے اپنی ازواج کے ساتھ ہنسی مزاق بھی آپ فرماتے لطائف و ذرائف بھی بیان ہوتے کس سے کہانیاں جیسے دیہاتوں میں ہی اب ہم کہہ سکتے ہیں شہروں میں تو ٹی وی نے آ کر ہم سے ساری روایات جو تھی وہ چھین لی دیہاتوں میں یہ ہوتا تھا وہاں بھی اب نہیں ہوتا ان لوگوں کو تو ٹی وی کیا ملا وہ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک کہاوت ہے پکھے جٹ پیالہ لبا پی پی کے افریا یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے یعنی جاٹ بھوکا تھا غریب تھا فقیر تھا یہاں تک کہ اس کے پاس پیالہ بھی نہیں تھا اس کو کہیں سے پیالہ مل گیا بڑا خوبصورت پہلی دفعہ پیالہ ملا تھا اس نے اتنا پانی پیا اتنا پانی پیا کہ پیٹ ہی پھٹ گیا تو ہمارا حال بھی یہی دیہاتیوں کا حال بھی یہی ان کو تو ٹی وی ایسے ملا کہ شہری تو پھر بھی شاید سو جاتے ہوں ان کو جب مل جائے وہ سوتے ہی نہیں ہیں تو بس اوقات گزشتہ زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ رات کو بچوں کے ساتھ قصے سے کہانیاں بیان ہو رہی ہیں بڑے عجیب انداز میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود بے پناہ مصروفیات کہہ رہا ہوں اور مبالغہ نہیں کر رہا ہم تو ایک مسجد کے امام اور خطیب لگ جائیں ہم کہتے بہت مصروف ہوں بہت مصروف ہوں میں امامت کرتا ہوں خطابت کرتا ہوں اللہ کے نبی امام بھی تھے خطیب بھی تھے مدرس بھی تھے مربی بھی تھے مرشد بھی تھے آزی بھی تھے اور وقت کے حکمران بھی تھے اور سپا سلار بھی تھے فوجوں کے اور آنے والے وفود سے استقبال بھی کرتے تھے اور نامعلوم کیا کچھ اور اس کے ساتھ ساتھ نو بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے اس لیے کسی ہندو نے یہ لکھا تھا سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا یہ قول نقل کیا کہ لوگ تو کثرت ازواج کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن مجھے تو اس میں بھی محمد کا کمال دکھائی دیتا ہے کہ ہم تو ایک بیوی بی کے حقوق نہیں ادا کر پاتے وہ جو شیر بگاڑ کر پڑتا رہتا ہوں کبھی شادی نے غالب نکما کر دیا مگر نہ ہم بھی آدمی تھے کام کے تو ہم تو ایک بیوی بی کے حقوق ادا نہیں کر پاتے اور حقوق ادا کریں تو کچھ اور نہیں ہوتا تو شادی ہو گئی ہے بہت مصروف ہو گیا وہ انسان کتنا عظیم تھا جو نو بیویوں کے حقوق ادا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ سارے شعبوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے تھا تو اللہ کے نبی اس کے لیے بھی وقت نکالتے کس کہ سے کہانیوں کے لیے لطائف و ذرائف کے لیے اور ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں دیکھو عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تمہاری مددگار ہے تم نے ان کو لیا اللہ کی امانت کے ساتھ اور تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا اللہ کے کلمے کے ساتھ لہذا تمہارا ان پر حق ہے اور ان کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارا حق تو یہ ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف غلط نگاہ نہ اٹھائیں یہ تمہارا حق ہے اور اچھی بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں اور ان کا حق کیا ہے کہ ان کے اخراجات قاعدے کے مطابق تمہاری حیثیت کے مطابق پورے ہونے نان نانفقہ کپڑا لتا اور رہائش وغیرہ یہ اخراجات ان کے پورے ہونے چاہئیں یہاں یہ بھی عرض کر دوں جیسے اللہ کے نبی نے عورتوں کے حقوق بیان کی ہے اسی طریقے سے مردوں کے شوہروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں موقع نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں لیکن دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اور میں اکثر الحمدللہ اس کی تاکید کرتا رہتا ہوں اور نیک نیجتی سے تاکید کرتا ہوں بھائی نیک نجتی سے تاکید کرتا رہتا ہوں کہ بھائی بیویوں کے حقوق ادا کریں تو ایسا بھی ہوا کہ بعض ساتھیوں نے خط لکھے کہ آپ ان کے حقوق ہی بیان کرتے رہتے ہیں یہ تو سر پر چڑھ گئی ہے تو کبھی ہمارے بھی حقوق بیان کر دیا کریں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں بیویاں تنگ کرتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف شہری تنگ کرتے ہوں میرے پاس ایسے ایسے مسائل آتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ بعض اوقات تو ایسے لوگوں کی انسانیت پر شک ہونے لگتا ہے ایسی سی حرکتیں کہیں شوہروں کی طرف سے اور کہیں بیویوں کی طرف سے تو ساری زیادتیاں شوہروں کی طرف سے نہیں ہوتی بعض اوقات بیویاں بھی حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں اور شوہر کو وہ حیثیت ہی نہیں دیتی جو اس کی حیثیت ہونی چاہیے ابھی چند دن پہلے چند دن پہلے ایک نوجوان آیا اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بات کرتے ہوئے کہ شادی کو ابھی صرف چار مہینے ہوئے اور ڈاکٹر ہے اور خوش شکل ہے ایسا نہیں کہ میری نظر کمزور ہے تو میں ایسی کہہ دوں کہ خوش شکل نہیں تھا اور بد شکل تھا اور میں کہہ دوں کہ بڑا خوبصورت تھا نہیں میری نظر ٹھیک ہے اور جانتا ہوں کہ بد شکل کیا ہوتا ہے اور خوش شکل کیا ہوتا ہے خوش شکل اور صرف چار مہینے شادی کو ہوئے ڈاکٹر ہے اعلی تعلیم یافتہ ہر سہولت بیوی کو دی ہوئی ہے گاڑی تک رہائش تک لیکن کہتے ہیں بیوی کہتی ہے کہ تم موٹے لگتے ہو حالانکہ بالکل سمارٹ قسم کا تم موٹے لگتے ہو اور فیشل کروایا کرو فیشل کروایا کرو تو کہنے لگے کہ ولیمے کے دن تو مجھے کہتی فیشل ضرور کروانا ہے میں نے آج تک فیشل نہیں کروایا لیکن اس کا اسرار ہے بہرحال اس نے نہیں کروایا ویسے ہی ماشاءاللہ اللہ اچھا خوبصورت تھا تو وہ کہتے ولیمے کی شب میرے ساتھ اس نے بات ہی نہیں کی صرف اس لیے کہ فیشل کیوں نہیں کروایا تم بھی میک اپ کرواؤ جیسے میں میک اپ کروا رہی یہ صرف ایک بات کیا چونکہ ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان نے وہ میرے سامنے بیان کیا مشورہ کرنے کے لیے آیا میں کیا کروں برنہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں تو گھروں کے اندر سکون آئے گا میرے بھائیوں میری بہنوں تب جبکہ شوہر بیوی کے حقوق کا احساس کرے اور بیوی شوہر کے حقوق کا احساس کرے تب گھروں میں سکون ہوگا یہ طرفہ گاڑی نہیں چلے گی دونوں طرف سے خیال کرنا ضروری ہے اور میرے بھائیوں میری بہنوں آپ جو درس میں شرکت کے لیے تشریف لاتے ہیں آج بھی موسم کی خرابی کے باوجود اور سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہونے کے باوجود اور پانی کے باوجود بھی ماشاءاللہ اللہ آپ پہنچ گئے اللہ پاک آپ کی آمد کو قبول فرمائے تو خدارہ جو کچھ یہاں کہا جاتا ہے اس پر عمل کریں عمل صرف لذت سیما نہ ہو بلکہ جذبہ عمل ہو نیت عمل ہونا ضروری ہے اپنے گھروں کو بدلے ہیں آج لڑائی جھگڑے ہر گھر گھر میں ہر گھر میں لڑائی جھگڑے اور یہ جھگڑے ہی ہوتے ہیں جبکہ کسی ایک فریق کی طرف سے حقوق کا لحاظ نہیں کیا جاتا اور دوسرے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ ایک بڑی وجہ ہے گھریلو جھگڑوں کی زبان کا غلط استعمال کہیں شوہر اور کہیں بیوی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور استعمال بھی اس طریقے سے کہ بیوی بی کو اگر غصہ آیا تو صرف شوہر کو نہیں اس کی بہنوں کو اس کی ماں کو اس کے باپ کو اس کے دادا کو دور تک جائے گا سارے خاندان کا ستیہ ناز کر کے رکھے صرف اپنا جوش نکالنے کے لیے اپنا ابال نکالنے کے لیے اور کہیں شوہر صاحب کو غصہ آیا تو وہ بھی یہی حرکت کریں تو زبان پر کنٹرول نہیں اس کی وجہ سے گھروں میں آگ جلتی ہے آگ لڑائیاں ہوتی ہیں خدارہ عمل کیجئے گھروں میں محبت اور سکون سے رہنے کی کوشش کیجئے اولاد پر اس کے اثرات پڑیں گے اللہ نفرما کہ با شروح ہن نبل اور بیویوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے گزر بسر کیا کرو تو ان تو اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں انتک رہو شعی تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو میج اللہ حفیح خیرن کثیر اور اللہ اس میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے فرمایا کہ اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو ان کی کوئی عادت ان کی کوئی بات ان کا مزاج ان کا موڈ تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی بھلائی کا پہلو بھی ہو تو تم اس بھلائی کے پہلو پر نظر رکھو ہو سکتا ہے اللہ پاک تمہیں ان سے نیک اولاد عطا فرما دے ممکن ہے وہ تمہارے لیے عفت و عصمت کا ذریعہ بنی رہیں اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو کہیں بدکاری میں مبتلا نہ ہو جاؤ تو صرف برائی کے پہلو پر نظر نہ رکھو اچھائی کے پہلو پر بھی نظر رکھو اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمائی